بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے حمی حکیم لہوں محفل محفل عبو اللہ علی اللہ ہا میم این سین کاف اسی طرح اللہ غالب و حکیم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 قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں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 جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اللہ ہی ان پر نگراں ہے تم ان کے حوالہ دار نہیں ہوئی لِتُنذِرَ تم ذرا ام قورا وَتُنذِرَ يَوْمَ ذیرا لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي قوم وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ سی ہاں اسی طرح اے نبی یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دو زخمیں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 یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں ولی تو اللہ ہی ہے وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ شَيْءٍ تم إِلَى شیم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 اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے لہو مزی آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے اسے ہر چیز کا علم ہے شرل کی وبی نوہلی اوہ ال میبرہ منٹیمینتوفی قبر عالمشر اللہ الہ دل اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نو کو دیا تھا اور جسے اے محمد اب تمہاری طرف ہم نے وہی کے ذریعے سے بھیجا ہے اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسا اور عیسی کو دے چکے ہیں اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ یہی بات ان مشرقین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد تم انہیں دعوت دے رہے ہو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 انسلفی شکیمری لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا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 دل بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللہ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ اللہ <الْمصير> چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے اس لیے اے محمد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 اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے والذین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 اور ان پر اس کا غزب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے اللہ الذي انزل الكتاب بالحق والمیزان وما يدریک لعل الساعة قریب يستعجل بها الذین لا يؤمنون بها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 اللہ من وهو القوی العزیز اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے مَن كان يُرِيدُ حَرْسَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْخِهِ وَمَن كان يُرِيدُ حَرْسَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ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 یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے تو والمین وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات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 وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدَ لَهُ فِيهَا حُسْنًا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے کذبا کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہور کر دے وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے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 تو ان کے لیے دردناک سزا ہے بس اللہ قلعی لبل عبل کی نزیل و بے قدرم یش ان بیائی بدہی خوبی بخیر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 وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد می برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور وہی قابل تعریف ولی ہے ومن آیاته خلق السماوات والارض وما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 وما لكم من دون اللہ من ولي ولا نصير تم زمین میں اپنے خدا کو آجز کر دینے والے نہیں ہو اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے ومن آیاته الجوار في البحر كالأعلام أَوْ ہلکال کلبریشکو اویو وَيَعْفُ عن خوانک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 شيء فمتاع الدنيا وما عند الله خير وا للذين اب وعلى ربهم يتوكلون يجتنبون كبائر الاسم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سرو سامان ہے اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں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 اذا جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں جز على سی اطموح لَا انبو وال برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا سبی نم سب الگ مون سوبل اگنی بھی ویرین حکل ناد نو سر اندر کل مزل امو اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اول العزمی کے کاموں میں سے ہے ومن يضلل فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے وَتَرَاهُمْ يُعْرَبُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِي وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا نل خاصری نلین الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من سرو ينصرونهم ومن يضلل فما له من سبيل اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ضلع کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر کن اکھیوں سے دیکھیں گے اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل زیاں کار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا خبردار رہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں می مل جم لان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا فَإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم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 اب اگر یہ لوگ منہ مو موڑتے ہیں تو اے نبی ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھڑا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت نا بن جاتا ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُذَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجَعَلُ مَن يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا او يرسل رسولاً بإذنه ما يشاء انه علی حکیم کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے رو برو بات کرے اس کی بات یا تو وہی یعنی اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے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 جان دن شل تیل سویستی سوپل موتی الأرض الماہی اور اسی طرح اے محمد ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وہی کی ہے تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے